بسم الرحمۃ و رحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ نعمہ شہم جو تمام خارہ نامی اور تمام سامعین کو سلام و سر دیں شخص مسینہ ایک بار پھر اور اللہ الحمد سلسلہ دس بابو سلاد درخت نمبر ستر سفر نمبر ایٹی فائیو پچاسی آ حضرت مبارکان چاروں آج کے دس میں نماز رغائب ہیں ہاں جی رجب کے مہینے کے پہلی جمعرات کے رات کو جمعہ جمعرات کے درمیانی رات کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں آج کی ہماری کلاس ہے اور علیہ سلام فرماتے ہیں یہ نماز کل بارہ رکھت ہے اور ہر رکت میں جو ہے سورہ قدر ان شریف تین مرتبہ اور سورہ اخلاص کُلو اللہ شریف جو ہے بارہ مرتبہ اور یہ نماز بالکل جو ہے بارہ رکھت ہے ہر دو دو رکھت پر سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے لیے نماز ختم ہونے کے بعد پھر آخر میں کچھ دعائیں ہیں سال آخری رکت سلام پھیرنے کے بعد درود و شریف ہیں ستر مرتبہ پھر سجدے میں جا کر صبح قدو سن والی دعا ستّر مرتبہ ہے سے سر اٹھا کر پھر ستر مرتبہ معفرت کے دعائیں پھر سزے میں جا کر پھر ستر متبصب القدو سنیں اس کے بعد آپ اپنی حاجات کے لیے دعا کریں اور اس نماز کے بارے میں خاصہ یہ بین فرمایا کہ وہ عظیم نماز ہے جس میں اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو بھی آپ دعا مانگے جاتے ہیں اس کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے سچے اللہ رام فرماتے ہیں اور اگر اس دن کو جمعرات کو روزہ رہنا توفیق ہو جائے تو روزہ رہنے رہ کر یہ نماز پڑھیں اور شاش فرماتے ہیں اس نماز میں جو ہے بہتر سرجۂ کے نماز پڑھیں روزہ رکھیں پھر یہ معرف کی نماز پڑھیں عرب کے بعد یہ نماز پڑھیں پھر عشاء کی نماز پڑھیں پھر افطاری عشاء کی نماز کی بات کرنے کریں تو اولاہ اس نماز میں خاص طور پر ورنہ ہمارا فک الحمد کی روشنی میں مغرب ہونا یقین ہونے کے بعد مزید افطاری نہ کرنا مخرو ہے ہاں افطاری کرنا سنت ہے وقت پر لیکن جو اس نماز کے لیے ایک خاص طور پر عیشا کے بعد اس نماز کو پڑھ کے پھر عشاء کی نماز پڑھ کے افطاری کرنا زیادہ بہتر صورت ہے تو شاہ صرحم حرمات امثلاۃ وغائب باہر نماز رغائف ہے سنت یہ ایک سنت نماز ہے یہ سنت ہے یہ نماز مرجوۃ امید کی جاتی ہے رجا کی جاتی ہے اس نماز میں اجابت و دعا دعائیں قبول ہونے کا یعنی جوشاخ یہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں جو دعا کریں گے وہ دعا ضرور و قبول ہونے کی امید ہے فرمات وکانت اس نتِ عشرت رکتن اور ہی یہ نماز اس نتِ نے بارہ رکتن رکھا کل تعداد اس کا اور ہر دو رکت پہ سلام پھریں گے اور کل رکتن اور ہر رکت کے باہر ہر میں میں باد الفاتحت عالم شریف کے بعد صورت القادری سرِ قدر نظلہ شریف صلاح سم تین دفعہ پڑھیں گے و اخلاص اور صورت اخلاص الق اللہ شریف اس نت عشرت بارہ مرتبہ پڑھیں گے تو نما تھوڑی لمبہ ہو جائے گی نان ضلع تین مرتبہ اور شرۂ اخلاص بارہ بارہ مرتبہ ہر رقط میں اس طرح بارہ رکت پڑھیں گے اور ہر دو سلام رکت پہ سلام پھیریں گے ویزا سلم اور جب آپ نے آخری سلام پھیر لیا فرغ من حاضِ سلاد اور اس نماز سے فارغ ہو جائیں کُل لیا پورے کے پورے برانکت سے تو اس کے بعد آخری سلام پھیرنے کے بعد فرماتے ہیں یم بگی سزاوار یہ ہے چاہیے ان صلی یہ کہ درود بھیجیں علی نبی صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وََ سلم صلی اللہ دعا نے اللہ اپنے رحمتِ نازل کر علیہ آپ صلی اللّہ علم پہ و علیہ آپ کی آل پاک پہ وسلمہ اور ان پر اللہ اپنی سلامتی نازل کریں تو یہ جہان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے سب ان میں رتن مرتبہ یعنی سلام پھیلنے کے بعد ستر مرتبہ درود پڑھیں بحاجہ ان الفاظ میں درود کے مخصوص الفاظ بتا رہیں ان الفاظ میں پڑھیں دعا علّہ صلی اللہ علی محمد النبی والس علام علّہ یا اللہ شلی علی محمد تو اپنی رحمۃ نازر علما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور امّی ہے اور اللہ کی عادت پر دروسل فرما اب امی سے مراد کیا یہاں ان پڑھ ہے ان پڑھ نہیں معلّہ امام باخر علیہ وسلم فرماتے ہیں پیامبر کے بارے میں جب امی آتے ہیں اس سے مراد ام القرآ سے تعلق رکھنے والا جس طرح مکی بولتے ہیں معدنی بولتے ہیں ایسے ہی امی بولتے ہیں کیونکہ مکے کو قرآن پاک میں بھی ام آیا ہے تمام بستیوں کے مرکز تو اس حوالے سے آپ کو امی بولے جاتا ہے کے ساتھ جب امی کیونکہ آپ اکائنات کی از خورہ عالم ترین ہستی ہے تو آپ کو ان کے سے کہا جا سکتا ہے نوجولہ اس لیے امام باخیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے نام ساتھ سجب امی آتی ہے سمراد تو ہے ام القورہ کا رہنے والا چونکہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے تو اے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے نبی امی پر مکی مکی پر والی اور آپ کے حال پر وسلم اور ان پر اپنی سلامتی نازل فرمائے اس خصوصی دعا کو ستر مرتبہ پڑھیں گے اس خصوصی دعا کو کہ اللہ صلی اللہ محمد نبی وسلم اس دعا کو ستّر مرتبہ پڑھیں گے پھر سب میشا پھر آپ سجدہ کریں گے یقول اور سج فی اور سجے میں پڑے گی یوں دعا پڑے گی سببوحن القدوس ربنا و رب الملاکت پاک اور مقدس سے یعنی پاک و پاکزہ ہے سببن قدوساً ہر قسم کی نقص اور ایس سے پاک اور پاکزہ ہے ربنا ہمارے پروند نگار اور رب الملاک فشتوں کا پروان نگار و روح اور روح کا پروند نگار اس روح سے سے مراد جو ہے خاص طور پر جو ہے عام طور پر قرآن پاک میں جو رخ لباس ہے اس سے مراد جبری ہیں۔ ہے قرآن پاک میں روح الامین جبریل کے نام آئے اس عام طور پر چونکہ جبریل العلام عمین فرستوں میں اللہ کا سبسہ عظیم فرستہ ہے اللہ کے علم کا حامل ہے اس وجہ سے آپ کو بڑے خاص مقامی اس نے فہرستوں کے بعد روح کا ذکر مزید آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ذکر فرمایا ہے تو شب وس ربنا ورب و وروح الملاء کے اس مبارک تصبیح کو جو ہے ستر مرتبہ سپی نمر مرتن ستر مرتبہ پر ہیں پھر فیر فاراش اور پھر اپنی سر کو اٹھائیں سجے بولا اور کہیں یوں دعا کریں رب و فر ورحمتاوس ام تعلم انک کا انتل آذ اس دعا کو بھی سب ان مرتن ستر مرتبہ پڑھیں تو اس دعا کا تجمہ ربی اے میرے رب ہاں جی عربی زبان میں لفظ ربی کے باقی زیر آتا ہے نا ربی یا کے ساتھ ہے یا کو حاضر کرتے ہیں زیر کو واقعی رکھتے ہیں تو میرے رب کے معنی میں رب یہ میرے پر ولیگار اے میرے مالک ہاں جی میرے پالنے والے والے رب فر اے اللہ بخش مجھے و رحم اور رحم ورما و تجاوش اور درگزار فرما اماں تعالیٰ ہمارے ان تمام کو تاہم کو جس کا تجھے علم ہے اللہ کو سب کے علم ہے نا ہماری کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے سامنے سے مخفی ہو اللہ کے حضور سے معافی ہو اللہ تعالیٰ کائنات کے حیثیت پر اس کے علم محیط ہے چھایا ہوا لہٰذا اللہ کے درگاہ میں دس بے دعا کی پر بندگار ہے رب فرے اللہ مجھے واہج ورحم مجھ پر الحم فرما و تجاوس اور درگزر فرما اما تعالیٰ میرے تمام کوتاہیں کو جو تو جانتا ہے ان اگر بے شک تری ذات انت تو ہی الزالاکرم تو یہ بہت زیادہ جو ہے عز عزیز جو اجزاد کے معنی میں جاتا ہے لیکن ہم تو پر غالبا کے معنی میں آتا زبان میں اللہ حضر ہر چیز پر غالبہ رہنے والا کر سکنے والا اور اکرم نہاد کرم والا ہے سو دنیا میں عام تو ایک چیز جو شہس جو ذات جو بہت بڑا پاور والا ہوں اس میں کرم کا پہلو کام بات جاتا ہے لیکن اللہ وہ ذات ہے جو در این حال وہ بڑا غالب ہے در انحال کرم والا بھی ہے مہربان بھی ہے لطف انعتیں کرنے والا ہے اللہ کی ہر چیز برما ہوتی ہے جی؟ تو آج فرماتے ہیں تو ہر چیز پر غلبہ رہنا والا ہے کرم والی ذات ہے یا تو باعزت اور کرم والی ذات ہے دونوں ترجم کر لیتے ہیں تو یہ جوابی سفیر مرتبہ شربت سستر مرتبہ پڑھیں سمہ پھر دوبارہ یہ جو دستانی پھر سادہ کریں دوسری مرتبہ اور یقو اللہ اور سازے میں پڑھیں کماں پھر سادہ تلولہ جیسا ہم نے پہلی سجے میں پڑھا ہے پہلی سدے میں کیا پڑھا تھا یہ سبون قدوسن پڑھ لیا تھا سبون قدوسن ربن و رب الملاک و اس تصویر کو دوبارہ ستر مرتبہ پڑھیں یہ لفظ قد و سن پر جو ہے تو تہذیب ہے عام لوگوں سنبون ہے سنبھون قدو سن پڑھتے ہیں وہ غلط ہیں نہیں ہے خود و سننی ہے خود دو اس کو خاص طور پر خیال رکھا جائے اکثر لوگ سنبون کو صحیح پڑھتے ہیں قدو پڑھتے ہیں خود دو سننی پڑھتے تو پھر وہ ماننا صحیح نہیں ہوتا ہے قد و کے ساتھ پڑھنے ضروری شرح متیں وقت وقت و حاضر سلاد اور اس نماز کا وقت کا پھر ہے جی میں آپ شروع بتایا یہ نماز ہے ہر سال جو ہے رجب کے ہے جی رجب کا مہینہ جو مقد محرم حرم مہینوں میں سے ہے وہ مہنون مہنوں میں سے ہے چار محترم مہینے ہیں جن میں جنگ حرام ہے ان میں سے رجب کا مہینہ بھی ہے تو اس مہینے میں جو ہے آپ نے پہلی تاریخ پہلی جمعرات کو ہے جی اس مہینے کی پہلی جمعرات کو جس جی دن بھی آ جائیں جمعرات کے جمعرات اور جمعہ کی رات ہے جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے اس میں یہ نماز پڑھنا ہے اور نماز مغرب کے فرص اور سنت پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ نماز پڑھنا ہے اللہ فرماتے ہیں وقان وقت و حاج سلاد اور ہے اس وقت اس نماز کا وقت لط الجمعہ تلطی اس جمعے کے رات کانت اول الجمعہ جو پہلی جمعہ ہے منشار رجب رجب کے مہینے میں ہوپ تو اس رات کو پڑھنے کب پڑھنے بین العشائین کے بیچ میں معروف عیشہ ایشا کو عیشائین بھی بولتے ہیں مغرب بھی ہیں ہاں جی تو مراد کے بیچ میں یہ نماز پڑھتے ہیں. تو مارف ععرب کی سنتیں اب ختم ہو پھر یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز ختم ہونے کے بعد پھر پڑھتے ہیں تو آخر فرماتے والر سرج یہ ہے اس نماز اس دن ان یسو میہ کے روزہ رکھے یوم الخمیص جمعرات کے دن عربی زبان میں یوم الحمیص جمعرات کو بولتے ہیں فیو صلی حاضری پھر اس نماز کو پڑھیں مغر و نتاََََََََََََََََََََ ميلاكن روزے سے یعنی روزے كى حالت میں یہ نماز پڑھیں غرب کی فرض معرب کی سنت پھر یہ نماز پڑھیں پھر عشاء پڑھیں پھر حيو پھر افطار كريں بعد عل عشاء آخرہ آخرى عشاء کے بعد جس کا ہم عيشا بولتے ہیں یعنی نماز عشاء کے بعد جو ہے افطار كريں و ی نال فضلہ اور اس طرح اس نماز کی پوری پوری فضلت کو حاصل کریں فضلت تک پہنچے یعنی فضلت کو حاصل کریں تو یہ نماز جو ہے نماز اللہۃ الرغائف ہے ہاں جی تو یہ نماز جو ہے سنت نمازوں میں سے ہے بہت سے نے فرمایا اس نماز میں دعائیں قابول ہونے کی امید کی جاتی ہیں لہٰذا انسان جو ہے ان اچھے دنوں کو انسان ضائع نہ کریں جتنا توفیق اللہ دید پڑھنے کی کوشش کریں ہاں جی زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ جو ہے چالیس منٹ کی نماز ہے لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت سے ہمیں نوازے گا چونکہ رمضان شاہ کا مہینہ رجب کا مہینہ اس میں بھی یہ جن ہے پھر شاہبان میں بھی پندرہ کو ایک مقدس دن ہے پھر رمضان آتے ہیں اور پھر بھی شاب و قاضر ہے تو ان تین اہم مہینوں میں ایک ایک راتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں ان میں سے یہ رات بھی ہے تو میں دعا کرتا اللہ سب کو جو ہے ان مقدس جنہوں کو پانی کے ان میں جو عبادتیں بلگانے دین نے ہم تک پہنچایا ہے ان کو عملن پڑھنے کی انجام دینے کی توفیع طا فرما امین ربلان رب